سورة الشعراء جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ بکی صورتیں ہیں آٹھ آ رہی ہیں آٹھ میں سے ایک ہم نے پڑھ لی یہ ایک جو ہے جی بغیر حروف کے تھی نظیرہ باقی سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مق سے شروع ہوتی ہیں دو تسیم میم سے ہیں ایک توسیم سے ہیں پھر چار جو ہیں وہ میم تو عارف نامیم سے کل چھ صورتیں قرآن میں ہیں دو مدنی سورہ بقرہ سورہ آل عمر وہ بالکل شروع میں اور چار مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی یہ صورت و شورا جو ہے یہ قرآن مجید اس اعتبار سے سب سے نمایاں صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہیں دو سو ستائیس آیات ہیں لیکن یہ کہ رکو کل گیارہ ہے یہ وہی اندازے چھوٹی چھوٹی آیتیں تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورت الحجر والا ہے سورت الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر فوتی آہنگ بھی بہت نمایا اسی طریقے سے یہ سورج شعرا ہے ویسے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورج آراف ہے چوبیس رکو آیتیں اس کی دو سو سات ہے یہ گیارہ رکو اور آیتیں دو سو ستائیس ہے یعنی بیس آیات فی رکو اس کی اوسط بنتی ہے پھر اس میں وہ آئت بھی موجود ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی چار سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ تاف کے بعد ہیں لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جو جس میری رسائی نہیں ہوئی ہے کہ اس میں ایک منوٹنی جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے تو ایسی مضمون کی صورت مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ انداز بدلتا تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نیم تلک آیات کتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں لا اللہ کا باخیر النفس کا اللہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس میں لے یہ ایمان نہیں لا رہے ان نشان آیتن فضل اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گندنیں جھک کر رہ جائیں ہماری قدرت سے تو کوئی معید نہیں ہے لیکن ہماری حکمت ہے ہماری مشیت ہے ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر کوئی نصیحت کوئی یاد دہانی ہم بدل بدل کر اسلوب بدل کر انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے آیات ان کی نصیحت کے لیے لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہوتی اللہ قانو موردین وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں فقت کر جب انہوں نے جھٹلا دیا فضیاتی ہی ممبا ماں کانو بھئی تو پھر ان قریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی اب علم اللہ کا محمد نافی ہم ان کو یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں عمدہ چیزیں اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں ان نفیسہ لے کر اس میں ہے نشانی نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی پوری تخلیق نشانی ہے ان نفی خلقی سما واتے وقت رافل نہارے بادہ تصریف الریا ہے صحابل مسخر بہرائے قومی ان نفی زال اس میں نشانی ہے وہ ماں کان افسر ہوں لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ ان میں رب کا لہو العزیز <الرحیم> یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے نوٹ کیجئے لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم کیوں کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا موجدہ نہیں دکھا رہا وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے نشان نظر علیہ آیتن فضلت آنا کوئی ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنی جھکی کہ جھکی رہ جائیں لیکن نہیں ہم عزیز ہے زبردست ہیں رحیم ہے ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو مجھا نہیں دکھانا چاہتے ابھی مہلت دینا چاہتے تاکہ ان میں اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعدال رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے اور جس کے اوکے ان لوگوں نے آپ کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے ویژنا رب کا موسا قوم غالمین قوم فرعون علاقول کا صد اللہ حافظ سورہ شعرا کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اباء رسول ہی پر مشتمل ہے سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے اس میں سب سے پہلے حضرت موسا کا ذکر ہے اور قدر تفصیلن ہے اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اس سے سورہ آراف سے اور سورہ حود سے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حود اور صالح اور لوت اور شعیب ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا آخر میں ایک بڑا طویل رکو ہے سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کے حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے وائز میں آتا ربوں کا منہ اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسا کو ارے تل قوم کے جاؤ ظارم قوم کے پاس قوم خراون یعنی قوم فرآن کے پاس علاقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہے کیا وہ تقوا کے ربش اختیار نہیں کرتے کاد رب انی اِن اخاف و یوکس انہوں نے کہا حضرت موسا نے ارض کیا پرور مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے بھائی کو صدری اور میرا جی رکتا ہے سینا بھینچتا ہے ولانت علیہ کو لسانی اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے فساحت اور بلاغت نہیں ہے فارسی نلا ہارون تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں میرے وزیر بنے میرا ہاتھ بٹائیں ولحم علیہ ضمن اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے ایک جرم ہے جو مجھ سے سرد ہو گیا تھا اس کا تذکرہ آگے آئے گا پورۂ کس وہ قتل عمد نہیں تھا قتل خطا تھا لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا تو لحوم علیہ غمب الفاق و اختر میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے ایک گناہ بھی ہے تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے کالک اللہ اللہ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں فضبا بے آیاتنا انا با تم جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں دے کر ہم تم دونوں کے ساتھ ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ فاصیا فرعونا تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس فقولا اور کہو دونوں انا رسولہ رب العالمین ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ان ارسل معنیٰ بنی اسرائیل کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اب انہیں جانے دو انہیں ستاؤ نہیں کال علم رب کفینہ ولیدہ وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ بھی درمیانی چیزیں چھوڑ لی گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسا پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے اس کے جواب میں فراؤن نے کہا علم نرب کفینہ ولیدہ کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم کو میں اور آج آ گئے ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر الم نربیہ کا فینا ولیدہ جب چھوٹے سے تھے تم بچے سے تھے تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا دریائے نیل سے ایک سندوق سے اور ہم نے پالا پوسا تمہیں وہ لبستہ من عمر سنین اور ہمارے یہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم, گزار تم نے گزارا ہے وہ فالتہ فالت اکرل فالتہ اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا تم نے ایک قبطی کو قتل کیا وانتا من القاترین اور تم بہت ہی ناشکرے تھے آل <سؤال> فالتوہ اردن والا میں نے حضرت موسا نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت لیکن جب کہ میں خود گم رہا تھا میں بھٹک رہا تھا بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی ابھی نبوت رسالت مجھے نہیں ملی تھی بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا ابھی میں تلاش حقیقت میں سرگردہ تھا جیسا کہ میں پہلے سورج فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں گول کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگردہ ہوں یہ دونوں مانی اس کے ہے لفظ غول کے اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے فالتواظمار غال فرر تو بن کم فررر تو بن کم لمبا خف تو کم پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ کیا جب میں تم سے ڈرتا تھا اس وقت کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا اور تمہارے خوف کی وجہ سے فرر تو میں بھاگ لیا میں نے فرار اختیار کیا بہب علی اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے نبوت عطا کی ہے رسالت پر سفرا سرمایا ہے وہ بہاب علی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے وہ تل کا اب جواب دے رہے ہیں جواب کو کہنا چاہیے وہ تل کا نعمت اور اے فیرون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے بڑا احسان کیا ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے وہ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ان ابتا اب یہ لفظ کر دیجئے یہ تعبیر جو ہے کسی کو غلام بنا لینا کسی کو اپنا متی بنا لینا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قوم وما لنا آبدون ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے تو یہاں پہ حضرت موسا نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں کالا فرعون وما رب العالمین فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں کالا رب السما وات وبد و ماں بہنا کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا رب اور مالک اور جو کچھ ان دونوں کے مابین بہن ہیں ان کلتموں کی اگر تم یقین کرنے والے ہو کال المن ہاول اب اس کو آپ چشمے تصور سے دیکھیے دربار ہے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت بوسا کے ساتھ اس مکالبوں کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے کال المن ہاول اللہ تصب اب وہ کسیانہ سا ہو کر اپنے درباریوں سے کہتا ہے جو ارد بیٹھے ہوئے تھے سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا آپ نے کالا رب و رب و ابائے حضرت موسا اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر دیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباؤ و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے کالا ان رسول اکم النزی اور سلاََََََََ اب وہ خطاب حضرت بھس سا نہیں کر رہا آنكھوں ميں آنکھيں نہيں ڈال سكتا آنکھیں چار نہيں كر پا رہا اب وہ خود خطاب كر رہا ان سرداروں سے اور وہ سے ان رسول اقم النظى اور مجھے تو يہ رسول صاحب جو آپ كى طرف بھيجے گئے رسول بنا كر اب یہ تنزیہ ہے وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مجنون مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے کال اور اب المشق حضرت ماحرب نے اس سے آگے بڑھ کر کہا میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا میں نے ان آیات پر ایک پبلی کر کے ڈرامے کی شکل میں ان آیات کا ترجمہ لکھا تھا ایک رسول بادشاہ کے دربار میں تو یہ مکالمہ واقع تھا ڈرامے کے انداز کے اندر یہ ساری بات جو ہے اس کو درج کیا جا سکتا ہے حضرت موسا اب بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے کالا ابو المشرق المغرب الماں بینا وہ تو مشرق المغب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے ماں بہن ان سب کا رب ہے ان تم اگر تم عقل سے کام لو کال تخست الدین اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الح مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں اس لیے کہ قدرے کی بات نہیں کہی اس لیے کہ جیسا کہ میں آج کر چکا ہوں ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موس علیہ السلام سے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر لہذا وہ ذاتی محبت تھی تو کہا مسجورین میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا کالا اول تو کا بھی حضرت موسا نے فرمایا ہاں میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو کوئی خاص نشانی لے کر تو لاؤ پیش کرو پالکا آسا ہو تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا پیدا ہی موبین تو اچانک وہ ایک اسدہا بن گیا کہیں لفظ صوبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اسدہا کی شکل میں کہیں آیا حیا سانپ عام جو سانپ ہوتے ہیں میں نظر آئے دہ ہوں پیداحیا بی نادرین اپنا ہاتھ جو ہے اپنے غریبان سے کھینچا تو اس دیکھا کہ اس وہ تو سفید ہے دیکھنے والوں کو نظر آ